نین انت سب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون صدق الله العظيم اللہم سلی نبینا محمد رب من صورت صدر کے بعد صورت الروم کا آغاز کر رہے ہیں یہ بھی مکی صورت ہے اور ہجرت حفشہ کے بعد اس کا نزول ہوا ہجرت حفشہ پانچ ہجری میں ہے تو اس پانچ نبوی میں ہے آغاز وہی کے پانچویں برس ہجرت حفشہ تو اس کے بعد اس صورت کا نزول ہوا ہے اس صورت میں ایک بڑی اہم پیشن گوئی ہے پروفیسی جسے ہم کہیں گے جو قرآن حکیم کے نزول کے دوران میں ہی پوری ہو گئی قرآن پیشن گوئی کی اور نزول قرآن کے دوران میں ہی یہ پیشن گوئی مکمل بھی ہو گئی مزید اس صورت میں اللہ تعالی کی نشانیوں کا نعمتوں کا ذکر بھی ہے مشرقین کے لیے ڈراوے اور وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی یہ حروف مقطعات ہیں ان کا اصل مفہوم اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے حضور نبی اکرم علی السلام نے ان کا مفہوم نہیں بتایا البتہ ان کی تلاوت پر اجر ملتا ہے روم رومی مغلوب ہو گئے فی ادن ارد قریبی زمین میں وہلبہ سید لبون اور وہ اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب غالب ہوں گے فی بدی سنین چند ہی سالوں میں للہ الامر من قبل ومن بعد اللہ تعال ہی کے لیے اختیار ہے اور اسی کا حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی ویوم یفرن اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے بنسر اللہ اللہ تعالی کی مدد سے یہ آیات ہیں ان کا ایک پس منظر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں مشرقین مکہ کے ساتھ ایک کشمکش جاری ہے قریب میں دو اس وقت سپر پاورز تھیں ایک ایران اور ایک روم کی سلطنت ایران میں لوگ مشرقین تھے آتش پرست تھے اور روم میں رہنے والے وہ عیسائی تھے نصارا تھے چنانچہ نیچرلی مسلمانوں کا کچھ ہمدردی کا پہلو رہے گا کن سے نصارا سے کہ وہ اللہ کو تو مانتے اہل کتاب اور مشکین عرب اور مشکین مکہ کی ایک ایفلیشن کہہ لیں یا ایک مشابہت کہہ لیں یا ہمدردیہ کہہ لیں وہ مشکین ایران کے ساتھ تھیں فارس کہہ لے اور وہاں کیونکہ وہ آتش پرست مشرق موجود تھے اور یہ دو سپر پاور اس وقت موجود تھیں روم اور ایران کی سلطنتیں ان کی آپس کی کشاکش کا معاملہ بھی جاری رہا اور اس دور میں جب کہ نزول قرآن ہو رہا ہے بڑی شدید ایک شکست ہوئی ہے سلطنت روم کو فارس کے ذریعے ایران کے ذریعے اور بظاہر نہیں لگتا تھا کہ یہ رومی سلطنت دوبارہ اٹھ سکے گی اس تناظر میں یہ آیات آ رہی ہیں اللہ فرمارے قریبی زمینی روم کے لوگ مغلوب ہو گئے لیکن کچھ ہی عرصے میں وہ غالب ہو جائیں بے دعی سنین کے الفاظ آئے یہ میکسمم نو ڈیجٹ یا نو کے ہندسے تک کے لیے آتا ہے نو تک کے لیے اور کم و عرصے میں قرآن کی پروفیسی یا قرآن کی پیشنگ مکمل بھی ہو گئی ان حالات میں جو بظاہر لگتا تھا کہ رومی اٹھ بھی نہیں سکیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کہ نہیں سبان یعنی غاز... ایک طرف مسلمان بدر میں مشکین مکہ کے مقابلے میں فتح پائیں گے تو دوسری طرف اسی وقت میں ایران کے مقابلے میں روم کو فتح مل جائے گی اور وہ رومی دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے یہ ہے جو قرآن کی پیشن گوئی تھی قرآن کی پروفیسی تھی قرآن کے نزول کے دوران میں اور اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی نصرت ایمان والوں کو ملے گی تو قرآن کی بعض پیشن گوئیاں وہ ہیں جو نزول قرآن کے دور میں پوری ہوئی بعض وہ ہیں جو بات کے دور میں ہمارے سامنے آئی جیسے کہ فرون کی لاش کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا سورہ یونس کی آئی نمبر نائنٹی ٹو کے ذیل میں یوم عظی یفرہ المین اور اس دن ایمان والے خوشیاں منا رہے ہوں گے بنا سلی اللہ اللہ کی مدد سے ینسر الم شاہ اللہ جس کو چاہتا ہے مدد آتا فرماتا ہے وحو اللہ عزیز الرحیم اور وہ اللہ غالب النہا ترم فرمانے والا ہے وا اللہ, اللہ کا وعدہ ہے لاخلف اللہ وا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ولہ سرم نہ سینا اور لیکن اکثر علم نہیں رکھتے یا علوم حیاتِ دنیا و دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں بہ فنون اور وہ آخرت سے غافل ہیں ظاہر پرس ظاہر کے معاملات کو دیکھتا ہے اللہ رب العالمین ایمان والوں کی آنکھیں ان کو نورے وہی عطا کر کے بہت کچھ دکھانا چاہتا ہے اور اسی کی دعوت دی جا رہی ہے مادہ پرسی کے رد کی طرف بھی اشارہ اولم یہ دفکیم کیا وہ اپنے جی میں اپنے دلوں میں غور نہیں کرتے جھان کر ما خلک اللہ, اللہ, اللہ نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے اجرم مسما اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے اور بے شک لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کے انکار کرنے والے ہیں اولم نہیں بہت مرتبہ کیا سیر کرنا اور جتنے یہ ٹوریزم والے بھائی ہوتے ہیں ہمارے اور جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں جی تو بھائی آپ نے دنیا کی سیر کرنی ہے کرانی تو ایک الگ بات ہے لیکن قرآن کے الفاظ کو اپنے مفادات کے لیے آؤٹ آف کانٹیکس یا ریفرنس کوٹ کرنا یہ غیر مناسب بات ہے پوری آیت پڑھنی چاہیے زمین میں چلو لفظ سیر ہی استعمال کر لیں تھوڑی دیر کے چلنا پھرنا جی ٹراویل کرنا زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے اللہ تو ان سے عبرت حاصل کرنے کو کہہ رہا ہے کبھی قید فنز اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تو کیا سیر سپاٹوں کا یہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ جو ہم لوگ چاہتے ہیں یا جو لوگ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں سیر کریں اللہ کی زمین دیکھیں اللہ کی خلاقی دیکھیں کوئی ایشو نہیں مگر آؤٹ آف کانٹیکٹ قرآن کو کوٹ نہ کیا جائے لفظ سیر لیا اور جناب اپنے مفادات کے لیے اپنے مقاصد کے لیے کوٹ کرنا شروع کر دیا تو پوری آیت پڑیں گے تو یہ مفہوم نہیں نکلتا اس سے اللہ تو کہتا ہے عبرت حاصل کرو آباد کے اس سے کئی گنا زیادہ جو ان لوگوں نے کیا ہے وجہ رسل بینات اور ان کے پاس ان کے رسول دلائل کے ساتھ آئے فما اللہ بس اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا انجام برا ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا بِهَا <يَسَّحْزِئُن> اور وہ ان کا مزاق اڑاتے تھے اللہ, ہی فمّا فمّا اللہ ہی ہے جو پیدی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر ہی اسے گا پھر اے تم اسی اللہ تعالی کی طرف لوٹائے اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم نا امید ہو کر رہ جائیں گے ولم شرکا اہم اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کے شفات کرنے والے نہ ہوں گے وکیان بھی شرکا اہم اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کریں گے یعنی جو ان کی پوجا پاٹھ کرتے تھے یہ شرکا ان کا انکار کر دیں گے یہ موضوع کا ہی مرتبہ آ چکا ہے یوم تخومات اور جس ان قیامت قائم ہوگی لوگ متفرق ہو جائیں گے نیک ایک طرف اور بد ایک طرف اور پھر ان کی اپنی گروہ بندیاں اور جماعتیں الگ ہوں گی پرائمریلی نیک لوگ الگ برے الگ ان کا بیان آگے الَّذینَ فی بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے جنت میں ہوں گے خوشحال کیے جائیں گے خوب ان کو رحمتیں برکتیں عطا ہوں گی اللہ جنت الفردوس اے اللہ ہم تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اس کے برعکس ام اللہ کفر و کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا آخرہ اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا فاولئک فی العذاب محضرون بس یہی لوگ ہیں جو عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے فسبحان اللہ اللهم اجرنا من النار اللہ عزوجن کے عذاب سے جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اگلی دو آیات میں اللہ کی تسبیح کا تذکرہ ہے البتہ جو اوقات بیان کیے جا ہیں اس کے ذل میں اہل علم نے پانچوں وقت کی نمازوں کا ذکر بھی کیا ہے فسبحان اللہ حين تمسون وحین تصبحون بسم اللہ کی تسبیح بیان کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت بلہ الحمد فیسماوات والارض وعشی و حين تظهرون اور اسی اللہ کی تمام तारीफ و شکر ہے آسمان و زمین میں اور تیسرے پہر بھی اور ظہر کے وقت بھی تو شام میں ا جائیں گے دو یعنی مغرب شام تیسرا پہر وہ کے گیا عصر صبح بالکل واضح ہے اور ظہر کا وقت بھی بالکل واضح ہے یہ ایک اشارہ ہے کہ پانچ وقتہ نمازوں کے وہ یعنی خوش زمین کو زندگی عطا کرتا ہے اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے یعنی خبروں سے یہ مضمون بھی قرآن کریم میں بار بار آیا باس بادل مؤت ریزریکشن مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے اعتبار سے رو بڑا پیارا ہے اس میں چھ مرتبہ یہ, انداز آئے گا وَمِن وَمِن وَمِن وَمِن یہ ساری ہی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے آیات آیت کی جمع نشانی اور نشانی ہمارے علم اضافہ نہیں کرتی بلکہ نشانی کسی بات کو جو ہم بھول چکے ہیں اس کو یاد دلاتی ہے دوست نے ہمیںفٹ کی تھی آج کل کے حساب سے کہنے کوئی سمارٹ فون دیا تھا یا کوئی اور ایسی چیز تھی کہ جو ہم کافی دیر تک استعمال کرتے ہیں وہ, وہ رکھ دیے بھی چیز تھی پین ہو اسمارٹ فون ہو ایکس وائز کچھ بھی ہو وہ چیز دیکھیں گے تو کون یاد آئے گا دوست یہ نشانی ہے نا اس کی اس نشانی نے ہمارے علم میں اضافہ نہیں کیا ایک شے ایک بات ہم جانتے تھے اس کو ریکال کرا دیا یہ ہے قرآن کا فتری انداز اللہ کا تعارف بندوں کے لیے کوئی نئی شے نہیں ہے اللہ اس ناٹ نیو فار دی کریشن اللہ کی بات اللہ کی ذات کو نئی شہ نہیں ہے اللہ کا تعارف فطرت میں بلٹن ہے آیت 172 رب ہے ہمارا ہاں ہم اقرار کر کے آئے مگر بھول جاتے ہیں اللہ یہ کائنات ہمارے سامنے رکھتا ہے ہمارا وجود ہمارے سامنے رکھتا ہے اس کائنات کے نظارے ہمارے سامنے رکھتا ہے غور کرو یہ سائنس یہ نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا ومن آیاتی ہی چھ مرتبہ یہ انداز یہاں پر ہے فرمایا وَمِن <خلقَكُم> اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہیں پیدا من بھی مٹی سے اذا انتم پھر تم اچانک پھیل جانے والے لوگ ہو گئے یعنی سلاۃسلام ان کی تخلیق مٹی سے کی گئی پھر اما ہوا سلام علیہ کے ساتھ ان کا جوڑا اور پھر نسل انسانی کروڑ ہا کروڑ ارب ارب انسان موجود اس وقت زمین پر اللہ کی سنائی دیکھو اب اس کے اندر اگر داخل ہوں کسی دو کے بھی فنگر پرنٹ سے ایک جیسے ہیں اللہ اکبر کسی دو کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں وہ جو ٹوئنز ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، یہاں کو فیملی میں کسی کے پاس ہو ان ماں باپ کو بھی بتا دو کہ یہ ہے یہ, یہ،, یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ سنا یہ کریشن اللہ صحمت کی اب اسی پر بات کریں تو کس قدر مٹی سے پیدا مٹی نتبے کے ملاب سے پھر والا مدغہ عظامہ ایوام یاد آیا؟ المؤمنون، الانبیاء، اللہ اکبر کبیرہ یہ پوری تخلیق انسانی کے مراحل کا بیان خود اللہ کی عظمت کے بہت بڑے دلائل ومینجا اور اللہ سبحانہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے اس آیت کا ترجمہ اب بھی ہمارے ہاں شادی بیاہ کے کارڈس پر لکھا جاتا ہے اچھی بات ہے چاہے انگریزی میں چھپتے ہیں اکثر تو انگریزی میں چھپ رہے آج کل یا اگر اردو میں چھپتے ہیں تو اس آیت کا ترجمہ لکھا جاتا ہے سنیے اور کیسی مسکراہٹ آئی ماشاءاللہ اللہ چہروں پر اللہ آپ سب کو مسکراتا رکھے جی جی ہم سب کا یہ بیان ہو رہا ہے جو, جو جوڑے ہیں ماشاءاللہ اللہ وہ اور اللہ کے نشانیوں میں سے ہے قلق کو مینانا فرسی کمر جو اس نے تمہیں میں سے تمہاری جنس ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے یہ تسکنوں الہا تھا تم اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون تلاش کرو اللہ کی شان دیکھیے اللہ کی صنعی دیکھیں دونوں انسان ایک مرد ایک اور اپوزٹ اللہ سبحانہ سعالی نے ان کو صفات دی ہیں صلاحیتیں کہہ لیجیے سینٹیمنٹس کہہ لیجیے مگر یہ جوڑ جب جڑتا ہے تو تکمیل ہوتی ہے اور اس جوڑ کے جوڑنے سے بہت بڑا مقصد کیا ہے اور تاکہ تم جوڑے کے پاس جا کر سکون تلاش کرو و جانا بینک موت و رحمہ اور اللہ سبحانہ و نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی بندہ غور کرے جی غور کرے ایک بندہ اس نے نکاح کیا ایک خاتون سے نکاح کیا پہلے بڑے کہتے تھے اس کے پر نکلنے پر کاٹو اس کے کیا हाँ? شادی کر دو اس کی جب ذمہ داری پڑے گی تو سیدھا ہو جائے گا اب تک کما رہا تھا سیلری آئی ہے فرسٹ کو پندرہ کو بیس کو پیسے ختم ابا کے پاس کھڑا ہوا ہے اب جتنا کما کر لا رہا ہے حساب کتاب رکھتا ہے بیگم کو دینا ہے بچے کو دے رہا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے میکسیمم کما رہا ہے لیکن کھپا ہے اپنے بیوی بچوں کے اوپر حالانکہ جب تک اس کا نکاح نہیں ہوا تھا اندر لائٹر سائڈ ایک بات ہے دیکھ چکے اپنے بڑے بھائی کو اپنے ابا کو چچا کو اس کو دوست کو کزن کو کیا کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کے بعد باوجود نکاح کر رہا ہے کون ڈال رہا ہے اس کے دل کے اندر پتا ہے کہ کلی ساری ذمہ داری مجھ پر آئیں گی کون ڈالنا ہے اس کے اندر اپنی بیوی کو ایک عورت کو دیکھے وہ جس کی ماں باپ بہن بھائی کو اس نے چھوڑ دیا اور ایک بالکل نیا بندہ ہے یا تو اجنبی ہے خاندان میں کزن وغیرہ بھی ہوگا تو ہمارے ہاں پر دیکھے تو اہتمام خاصیت تک اب بھی ہے نا ایک درجے میں بالکل نیا بندہ اپنی ماں کو اپنے باپ کو چھوڑ کر وہ عورت اپنے بھائی کو اپنی بہن کو چھوڑ کر وہ عورت بالکل ایک نئے بندے کے حوالے اپنے آپ کو پوری زندگی کے لیے کر رہی کون ڈال کے دل کے اندر سوچا گا بھی کون ڈال رہا ہے یہ اللہ کہتا ہے میری نشانی یہ جوڑے اللہ کہتے ہیں میری نشانی یہ زوجین کا تعلق اللہ کہتے ہیں میری نشانی جب اللہ کہتے ہیں میری نشانی تو ہم تو اللہ کو مانتے تھے اس کی نشانی کی بات کی لاج رکھنی چاہیے اللہ ہمارے جوڑوں کو مضبوطی عطا کرے بڑی شکایتیں بڑے پرچے بڑے خطوط بڑے ای میل بڑے خطوط پتہ نہیں کیا کچھ اللہ ہمارے حال پر ہے فرمائے اللہ کہتا ہے میری نشانی ہے مجالب نکم مبتر اور اس اللہ نے تمہارے درمیان محبت مہربانی رحمت ڈال دی ان نفیزات نے قومی دفکر اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں و من آیاتی خلق بل او اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین کا پیدا کیا جانا و اختلاف ہو السینتی کم الوان کم اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگت کا مختلف ہونا اللہ اکبر زبان ایک لو تھا تو ہے یا دو ڈھائی ہزار جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے کسی ایک کا بھی لے جا دوسرے سے ملتا ہے چلیے ذرا اوپر کی بات کر لیں اللہ کا کلام سینکڑوں ہزاروں قرا پڑ رہے ریکارڈیڈ موجود ہے کسی دو کا لہجہ بھی ملتا ہے کسی دو کی آواز بھی ملتی ہے یہ ایک لوتھڑا زبان اس سے ادا ہونے والے الفاظ کے کتنے کروڑ بندہ تو کروڑ لہجے از اٹ اے جوک نو اٹس ریالٹی از اٹومیشن نو دیر از اے کریٹر اللہ جس کی سنا جس کی تخلیق ہے رنگت کی بات ہم ادھر ایشیا میں رہنے اس کے لیے مطابقت دیے کہ ہماری چمڑی وہ براؤن ہی رہے تو اچھی بات ہے ان بیچاروں کے کم نکل تو ان کے لیے گولی رنگت کا معاملہ چلے گا اور جو افریقہ میں رہتا ہے اس کو رنگت بھی بلیک دی ہے اور اس کو کھال بھی موٹی دی ہے ہمیں تو چوٹی کاٹ دی چو چو کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ ان کی تو کھال اتنی موٹی کہ آدھا انچ کا کیڑا بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا اللہ نے ان کو اڈیپٹیبلٹی دینے کے لیے ایسی رنگت ایسی کھال دی ہے. اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے اللہ اکبر جی ان نفیدا علی کلا آیات عالمین بے شک میں نشانی ہیں علم رکھنے والوں کے لیے ومن آیاتی منام کو مل رہی من اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات میں سونا اور دن کے وقت میں اٹھنا وقت اور تمہارا اللہ کے فضل میں سے تلاش کرنا یہ رات کو سکون والی نیند کون دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھر تھوڑا سا دنیا کا ایک حصہ اس کو سوئچ اللہ آف کر دیتا ہے رات کی تاریخی اور ہمارے ذہن کا سوئچ بھی اللہ آف کرتا ہے سکون کی نیند بندہ لے لیتا ہے کس کی نعمت اللہ کی نعمت تبھی تو صبح اٹھ کر کیا پڑھتے ہیں آج کل تو کیس تو بسوں کے دن میں اٹھ رہے ہوں گے لیکن بھارت اٹھ کر کیا بڑھتے الحمد للہ شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے مجھ موت دے دینے کے بعد زندگی عطا فرما دی نعمت اللہ کی دن کی روشنی اور اس کے اندر کام کاج ہی بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت و فتیغ کو تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو جی روزی جو ہم کبا رہے ہیں جو کچھ محنت کر کے کمارے اللہ کیا فرماتا ہے یہ کیا ہے اللہ کا فضل ہے اسی کی طرح منسوخ کرنا چاہیے بشرطے کے وہ حلال کا ہو بات آ نا حرام کی دولت کی جائیدادوں کے اوپر لکھے کوئی من فضلی ربی تو یہ قدار حکیم کے الفاظ کی توہین ہو جائے گی بھائی اس سے بچنے اللہ حلال پر ہم اتفاق کرنے کی توفین آتا فرمائے ان نفیدا نکل آیات لکھو یہ لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں خوف اور اس اللہ کے میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے لیے اور وہ نازل کرتا آسمان سے بارش خوف کی اس بات کا بجلی چبک رہی ہے کڑک اور بجلی وہ گرنا پڑے بجلی کسی کے اوپر خوف ہوتا ہے اور امید اس بات کی کہ اس کے بعد بارش برسے گی زمین والوں کے لیے خوشحالی کا معاملہ ہوگا یون نظر ایما نازل کرتا آسمان سے بارش اور یوقی بحل اردا اوتھی ہاں پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے ان نتیجہ نکل آیات قومی کس میں نشانی لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں امن آیاتی امری اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم ہے یہ اتنا بڑا نظام جو چلا رہا ہے یہ اس کے حکم سے ہے آسمان کی چھت گر نہیں پڑتی وہ تھامے ہوئے ہے زمین تمہیں لے کے ڈھلک نہیں جاتی اللہ نے تھاما ہوا ہے بیلنس رکھا ہوا ہے گریوٹی مگر اتنی نہیں کہ اس کے اندر دھس جاؤ نہ بیلنس رکھا اللہ تعالیٰ نے سورج سے مناسب راستہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے تم نا کم دا دھی پھر اس کے بعد ثم اذا دعاكم دعوت من پھر جب وہ ایک ندا دے کر آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں کل اللہ قونی تون سب اسی کے فرما بردار ہے عید ہوں اللہ جو پہلی مرتبہ مخلوق, مخلوق کو پیدا فرماتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے جس نے تم نہ تھے اور تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر دیا اب دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں وعلی اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے بلہ الم صلی اللہ وات اور اسی کی شان بلند تر ہے آسمان میں لفظ دیکھیے گا مثل ہے مثل اللہ کی مثال ممکن نہیں سورہ شورا آیت نمبر اور غالب حکمت والا ہے. غَرَبَ لَكُم مَثَلَ مِنْ اللہ نے تمہارے لئے تمہیں مثال بیان فرمائی تمہارے حالات میں سے. تمہارے لیے ان میں سے جن کے تم مالک ہو تمہارے غلاموں میں سے اس رسک میں کوئی شریک ہے اللہ فرماتے جو ہم نے تمہیں دیا کہ تم آپس میں برابر ہو جاؤ تم اگر مالک ہو اور تمہارے غلام ہو تم کبھی پسند کرو گے وہ تمہارے برابر ہو جائیں دس کروڑ تمہارے پاس ہو چلے کم کر لیتے ہیں دس لاکھ روپیہ تمہارے پاس ہو پانچ اس کے ہو جائے پانچ تمہارے ہو جائیں کبھی پسند کرو گے تم مالک اپنے غلام کا اپنے برابر ہونا گوارا نہیں کرتے ہو تم دونوں تو مخلوق ہو جو انسانوں میں سے مالک ہے وہ بھی مخلوق ہے نا مخلوق مخلوق کے برابر ہو جائے تم اس کو پسند نہیں کرتے تو اللہ جو کہ خالق ہے تم مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اس کے برابر کر دو کیا وہ گبارا کرے گا اس کو تمہیں خود جو سمجھ آ رہی ہے بات اللہ کے بارے میں تم اس کے برعکس الٹے معاملات کر رہے ہو کیا تم ان کے بارے میں اسی طرح ڈر رکھتے ہو جیسا کہ اپنے بارے میں ڈر رکھتے ہو کیا جو تم اپنے لیے نفرت دیکھتے ہو اور جس نقصان سے اپنے لیے بالکل بچنا چاہتے ہو ایگزیکٹلی exactly تمہارا یہی معاملہ ان کے بارے میں ہوتا ہے نہیں مخلوق مخلوق کے اندر فرق ہے تو پھر تم خالق اور مخلوق کو برابر کیسے کرتے ہو یہ توحید کی دلیل اور شرک نفی شر کی نفی کے حوالے سے کلام یہ مثالیں بھی ہمارے سامنے آتی رہی ہیں والوں کے بیان کرتے بلکہ کی نے اللہ کر دے کون اسے ہدایت اور کے کوئی نہیں تم رکھو یکسو ہو کر اللہ سبحان و تعالیٰ کے دین کے لیے یکسو ہو جاؤ توحید کے لیے اللہ کے دین فطرت پر فطرت اللہ فطور اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں فطرت انسان کی وہ توحید پر ہے حدیث ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت کیا ہے توحید ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کی ماں باپ اس کو یہودی نصرانی اور مجوسی یعنی مشرق بنا دیتے ہیں دوبارہ سنیں کون بنا دیتا ہے ماں باپ پوچھا جائے گا ماں باپ سے تو ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے اہم بڑی ذمہ داری اولاد کے تعلق سے بہرحال فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی یعنی مشرق بنا دیتے اللہ نے تو فطرت پر صحیح سلامت پیدا کیا بندے کو لا تبدیل خلق اللہ. اللہ کی تخلیق میں لا لیکن لوگ علم نہیں رکھے. سب اسی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے رہو اور اسی سے ڈرو واقی مسلح اور نماز قائم کرو اللہ تکون مل مشرقین اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ نماز قائم کرو مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ اللہ کو ماننے والا اللہ کی بھی مانتا ہے اور ہر چند گھنٹوں بعد امتحان ہے نماز میں کہ مانتے ہو تو چھوڑو سب کچھ اور کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کے سامنے اور وہ مشکین ہیں جو در بدر کی ٹھوکرے کھاتے کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس جو ایک کو مانے وہ نفع میں بھی ہے اور ٹینشن فری بھی ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ولاق من المشقین اور مشکین میں سے نہ ہو جانا من الدین فر رقین جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا وہ کانوشیا اور وہ فرقے فرقے ہو گئے کیا بات ہو رہی ہے دین شروع سے ایک آیا سورہ علی مران آیت اِنَّ دین, اللہ دین اللہ کے نزی اسلام اس کے بعد لوگوں نے گڑبڑ کی اور دین سے کوئی نکال لیسی نے کوئی راہ نکال لی پھر گروہ بندیاں ہو گئی مشکین ہیں آہل کتاب کے گروہ ہو گئے دس اینڈ دیٹ یہ اول تو اس کا بیان ہے جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے ہو گئے کل حسم اما لدہم فریقوم ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے تھوڑا لیا اسی پر خوش اور مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہوا تاریخ انسانی کے اعتبار سے باطل فرقوں کا بیان رہا دین اسلام کے ماننے والے اور دین اسلام میں مکاتب فکر کا ہونا یہ کوئی ایشو نہیں ہم مشتحدین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام مالک رحمۃ اللہ امام شافی رحمۃ اللہ امام محمد الحمد رحمۃ اللہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ یہ سب ہمارے موسین امت کے ان اسلاف میں اگر کوئی علمی بنیاد پر رائے کا اختلاف ہے تو وہ اختلاف ہے وہ تفرقہ نہیں ہے سب کا دین ایک ہے سب کے نزی کتاب و سنت دلیل ہیں جی اور اس کے بعد علمی انداز سے کوئی کہتے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کوئی کہتے کہ یہ زیادہ افضل ہے علمی اختلاف گوارا ہے یہ تفرقے نہیں ہیں یہ مسکنسپشن ہمارا کلیئر رہنا چاہیے تھوڑا اور نیچے آ جائیے اب ہمارے یہاں کچھ معروف مکاتے پہ فکر ہو گئے بھائی دیوبندی ہو گئے بریلوی ہو گئے آل الحدیث ہو گئے ہمارا دل وسیع یہاں تک بھی اصول سب کا ایک ہے اور حضور نے جس فرقے کے بارے میں نجات کا بتایا وہ بہتر والی بات حضور نے فرمایا ما عنا علی وہ نجات پائے گا جو اس راہ پر, پر میں اور میرے صحابہ ہیں تو کتاب و سنت اور صحابہ کی جماعت یہ اصول تمام معروف میں فکر میں ہے ہاں قادیانیت ہے وہ تو ختم دبوڑ کا انکار کر بیٹھے تھے باہر بالکل اسی طرح اور باطل الفرقے لیکن جو کتاب و سنت اور جماعت صحابہ پر اعتبار کرتے ہیں یہ اصول ایک دین پر ہی ہے علمی اختلاف ہو جانا کوئی ایشو نہیں ہے اب تھوڑا اور نیچے آ جائیں اللہ کہتے ہیں پورے اسلام پر عمل کرو ادخلو فصول کافا سرت البقرا دو سو پوری کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اللہ فرماتا ہے سورت البقرا نمبر ایٹی فائیو میں کچھ مانو کچھ نہ مانو قابل قبول نہیں ہے اب ہم کچھ چیزیں لے کر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور باقیوں کے بارے میں یہ آرام دیں کہ یہ تو فارغ ہیں اور تو یہ خارج ہیں اور یہ تو ایسے اور یہ تو ویسے ہیں اب اس جملے کو ہم اپنے لیے پڑھ لیں کل حزب حسبی امال فریحون ہر ایک اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس کوئی توحید کے چند پہلو لے کر بیٹھا ہوا ہے مطمئن ہو گیا کوئی اس کے رسول کے کچھ پہلو لے کر بیٹھ گیا مطمئن ہو گیا کسی نے علم اور تدریس کے کچھ پہلو اختیار کر لی مطمئن ہو کر بیٹھ گیا باطل کے اقتدار میں تقوا کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم سود کا دھندا اوپر ہے کہ نہیں کون بچا ہوا ہے حضور کی حدیث ہے نہیں لوگ غبار سے محفوظ تھوڑی رہو بے حیائی کا طوفان ہے کہ نہیں مجھے بتا دیں کس مکتب فکر کے پاس پورا دین ہے اس وقت ہے کسی کے پاس سب اسی باطل نظام کے اندر جی رہے ہیں تو اپنی چند باتیں جو اختیار کر بیٹھے اللہ قبول کرے اس پر اگر ہم مطمئن ہو جائیں اور پورا دین اس پر عمل درامد نہیں ہو رہا تو یہ اطمینان درست نہیں ہے بلکہ یہ خوش فہمی ہوگی جس کے اندر ہم مبتلا ہوں گے اس تعلق سے یہ حصہ ہمارے لیے ہے کہ بھائی پورے کے پورے دین کی ہم نے فکر کرنی کچھ باتیں لے لی کچھ لے ریچول کچھ امال ہم نے انجام دے دیے اور اب مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں نہیں پورے دین پر عمل کی اسٹرگل جد و جہد ہم پر لازم ہے یہ حصہ اس تعلق سے ہمارے متعلق ناشکری کا ایک رویہ جو بندوں میں آتا ہے اس کا بیان ہے رب اور جب لوگوں کو, کو اذا پھر جب وہ اللہ مزہ چکھا دیتا ہے تو اچانک ایک گروہ کے لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں وہی کشتی بھور میں پھنس جانے والی مثال ذہن میں رکھ لیجئے لیا تھرو بیما آتے ہم تاکہ اس کی نا کرے جو ہم نے انہیں عطا کیا تم تھوڑا فائدہ اٹھا لو فست سوف تعلمون پس سن قريبتم اس کا انجام جان لو گے ام انزل علی سلطان فہو يتکلم بما كانوا به یشرکون کیا ہم نے, ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے کہ وہ بتلاتی ہے وہ جس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں معذ اللہ کوئی دلیل ہے تو پیش کریں اور ہم پڑھ ائے نقلی دلیل ہے نقلی دلیل ہے شرکی کسی کے پاس وہ فریش وا اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ تو اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں وہ تو سید تم بیما قدمت اور اگر انہیں اس کے سبب کو برائی پہنچی جو ان کے ہاتھوں نے اعمال آگے بھیجے اضا ہوں یق نتون تو اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں اوللم ورس کے لیے شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس کی حکمت لقومی ان کے ہیں اس میں نشانیاں ہیں فعتہ حق رشتے دار کو اس کا حق ادا کر بھی یہ نقطہ پہلے بھی آیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر میں دوسرے کا حق سمجھ کر دو اپنا فرض سمجھ کر دو گے اور اس کا حق سمجھ کر تو کبھی بڑائی تکبر دل میں نہیں آئے گا کسی کو ڈیگریڈ نہیں کریں گے کسی کی عزت نفس پر حملہ نہیں ہوگا قربا حق مسکین بس رشتے دار کو اس کا حق ادا کرو محتاج و مسافر کو خیر للذين اللہ اور یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ اولا اکم المفل اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل فرمائے کیا چاہتے ہیں اللہ کی رضا دیتے ہیں کس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے فوٹو سیشن کے لیے نہیں تصویریں کھچوانے کے لیے نہیں اخبار میں او... عجیب معاملہ ہے معاف کیجیے گا لوگ مدد کرتے اس کے بعد اہلیہ فلان کا بڑا شکریہ کہ فلاں نے ہماری مدد کی خود ہی لگواتے بینر اللہ بہت برکبیر بھائی اللہ کے دے کرو اللہ کو پتہ ہے اللہ دکھاوے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے بہ الاح المفلی خان اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اب ریبا سود کے بارے میں اول اول جو آیت آئی تھی وہ آ رہی ہیں باقی تمام آیات وہ مدری سورتوں میں المائدہ میں میں اور سب سے آخری آیات وہ البقرہ آیت نمبر 275 سے 281 کے درمیان جو آیات بالکل آخر میں آئی تھی اول اول ربا شنات برائی بیان کرنے کے جو آیات آئی وہ یہ, ہیں بلکہ آیت یہ ہے بلکہ اضافہ ہو تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکاة میں سے دیتے ہو تری اللہ و رضا چاہتے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے مالوں میں اضافہ کرنے والے ہیں اس پر کافی کلام تو ہم نے کیا تھا ایک کتاب انجمن خدام القرآن سن قرآن اکیڈمی کی طرف سے پبلش ہوئی ہے سود اس کی حرمت اس کی شناعت اس کتابچے میں کتاب و سنت کے حوالے سے دلائل بھی ہیں اعتراضات کے جوابات بھی ہیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں کیے جانے چاہیے اس کا بھی ایک رائٹ اپنا آپ کو انشاءاللہ سے ملے گا تو یہ حرمت سود کے حوالے سے سود اور اس کی تباہ کاری یہ کتاب چاہیں آپ کو ہماری ویب سائٹ سے بھی ملے گا اور مکتبے سے بھی ایک نقطہ یہاں سمجھ لیں جو پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اللہ تعالی جہاں جہاں قرآن میں سود کی شناعت کو برائی کو بیان کرتا ہے وہاں وہاں اللہ سبحانہ و تعالی انفاق کا ذکر کرتا ہے اور حجیز ہم نے پیش کی تھی اور قرآن کی آیت بھی البقرا کی آیت نمبر فائیو اور سکس میں تفصیل آئی تھی یمحق اللہ رباص صدقات اللہ ربا کو مٹاتا صدقات کو بڑھاتا ہے اور حضور نے فرمایا علیہ السلام ابن ماجہ شریف کی روایت میں سود کا لازمی انجام مفلسی ہے اور صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس لانت سے ہمیں بچائے انفرادی سطح پر تو ہم خود بچنے کی کوشش کریں ابھی ریسنٹلی پارلیمنٹ میں ایک مولانا چترالی صاحب چترال کے ایم این جماعت اسلامی کے غالباً بلکہ یقیناً ان کی طرف سے ایک بل پیش کیا گیا جس کو پی ٹی آئی کی بھی فیور کیا ہے اب وہ کمیٹی میں گیا چالیس سال سے ہم تو دعا کریں جنگ ختم کر دو بس پھر نہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا نہ در بدر کی ٹھوکرکھانی پڑیں گے اللہ ہمت دے دے بھائی ہم تو دعا کر سکتے ہیں کیا کرے مطالبہ کر سکتے دعا کر سکتے اللہ ہمت دے ہمارے حکمرانوں کو پارلیمنٹ کی سطح پر بل آ گیا کمیٹی میں بھیجا وہ ڈیئنگ پریکٹسز یا ٹیکٹکس استعمال نہ کرو خدا کا نام لو اللہ اس کے رسول سے جنگ ختم ہوگی تو انشاءاللہ اس ملک میں خوشحالی آئے گی اللہ حکمرانوں کو ہمت دے کہ وہ اپنی سطح کا کام کریں اور ہم اور آپ اپنی سطح پر دیکھ لیں کہ ہمارے گھر میں ایک پیسہ سود کا نہ نہائیں کوئی ہمارا کاروبار کا فلرش کرنے کا معاملہ اور بڑے مکانات لینے کا معاملہ اس میں سور کا دھندہ اس کا شائبہ بھی نہ آئے سیدن عمر اللہ نحمرہ عنہ نے فرمایا کہ دعو ربا ریبا ریبا بھی چھوڑو اور ریبا شک بھی آئے وہ معاملہ بھی چھوڑ دو جہاں شک بھی آئے حضور کے عزیز ترمیزی شریف میں حضور نے فرمایا کہ جس شے میں شک ہو اس کو چھوڑ دو اور غیر مشکوک شے کو اختیار کرو جس میں کوئی شک یعنی نہ ہو اللہ خلا اللہ وہ تمہیں زندگی من من تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان قاموں، قاموں میں سے کچھ بھی کر سکے عمّا اللہ پاک اور برتر اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں میں فساد مچ گیا ان করতوتوں کی وجہ سے جو لوگوں نے اعمال کمائے یذیقکم بعض الذی عملو تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹیں اس ایت کا پس منظر بھی ہے عمومی اعتبار سے کیا ہے اکثر آنے والے مصائب وہ زلزلے طوفان مقہت اور دیگر معاملات قد غارت غرین اور قہت سالی کے معاملات اور برکتوں کا اٹھ جانا یہ جو خشکی تری میں فساد برپا ہوا یہ لوگوں کے کی وجہ سے آگے میں بھی آئے گا آیت میں مَا آصاب مصیبت مصائب جو تم اکثر تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سخت حالات آنا ان میں بھی ایک حکمت کیا ہے اللہ ان کے بعض امال کا انہیں مزہ چکھائے سب کا نہیں اللہ کی شان کریمی سارے امال کا نہیں سارے کرتوتوں کا نہیں کچھ کا اس میں حکمت کیا ہے لا اللہ شاید کہ وہ لوٹیں دل نرم ہوتے نا جب سختیاں آتی ہیں تو مسائی باتیں تو دل, دل نرم ہوتے ہیں لال لحم تاکہ وہ لوٹیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف توبہ کریں اصلاح کریں کل سیرو کل اردی اے نبی علیہ السلام فرمائی زمین میں چل پھر, پھر دیکھو فرمزرو کئی فقا عاقبت عقیبۃ من قبل ان کا انجام کیسا ہوا جو پہلے تھے مشرقین ان میں سے اکثر مشرق تھے فاق فاقیم اپنے چہرے کو درست دین کے لیے سیدھا کر لو من قبل اللہ مرد له من اللہ اس سے پہلے کے بہ آ جائیں کہ جس کو اللہ کی طرف سے ٹلہ نہ ہوگا یوم جس دن سب لوگ جدا جدا ہوں گے نیک الگ اور بد الگ من کا فرف علیہ کفرو جس نے کفر کی روش اختیار کی تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا ممنع عن الصالحن اور جس نے عمل کیا نہیں فري انفسهم يمهدون تو یہ لوگ اپنے لیے ہی سامان تیار کر رہے ہیں مراد آخرت کے اعتبار سے ليا جزيل الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضل تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ اپنے فضل سے انہیں جزا عطا فرمائے انه لا يحب الكافرين بیشک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا وبن آیات ہی اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والی یعنی بارش سے پہلے بلی قطب میں ہی اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مدہ چکھائے کو ہی اور تاکہ کش کے حکم سے چلے تم اللہ کے فضل میں سے تلاش کروکر ادا کرونا ہم ہم ان کی قوموں کی طرف پس ان کی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے من ہم نے مجرمین سے لیا نصر اور ہمارے ذمے ہے مدد کرنا اللہ اللہ ہے جو بھیجتا ہے تو بادل ابھارتی ہیں پھر وہ بادل پھیلاتا ہے آسمان میں جیسے وہ اللہ چاہتا ہے وہ جالو کی سفن فتر خلال ہی اور وہ اللہ اس بادل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے کہ اس کے درمیان سے بارش برستی ہے فیدہ آصاب ابھی میشہ من من عباد سب شرون پھر وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ پہنچا دیتا ہے تو اچانک وہ خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں وَإِنَا مِن قَبْلِ اَيُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ سین اگر اس سے پہلے کی بارش ان پر نادل ہو وہ پہلے سے مایوس ہوئے بیٹھے تھے یہ ہے کہ اللہ لوگ مایوس ہو جاتے زمینیں خشک ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے خوشحالی آتی ہے لوگ خوش ہو جاتے یہ تو ہے ظاہر کی ایک بارش ایک ہے دل مرغا ہو جاتے ہیں لوگ گمراہی کی تاریخ میں بھٹک رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی بارش برسا رہا ہے تاکہ دلوں کی کھیتی اس میں فصلیں اگنا شروع ہو جائیں دلوں میں ایمان کی آبیادی ہو جائے نیک امال کی فصل اگنا شروع ہو جائے وہ جو تاریخی تھی جہالت کی اس کو دیکھ کر تو نہیں لگتا تھا کہ کبھی حالات بھی صدریں گے اس تاریخی میں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نورانی کتاب دیکھا نورانی تعلیمات عطا فرما کر بھیجا اب روشنی آ ہے ہے فن آثار رحمت اللہ پس دیکھو اللہ کے آثار اللہ کی نشانیوں کی طرف کئی دم ہوتی ہاں کیسے وہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی دیتا ہے اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور ہر ہر بر قدرت رکھنے والا ہے اور اگر ہوا بھیجیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد شدہ دیکھیں چورا چورا تو وہ ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے والے ہو جائیں گے لہلاتی فصل ہوتی ہے اللہ زور کی ہوا بھیجے وہ چورا چورا ہو جائے اور ختم مٹی مٹی ہو جائے تم بھی جوانی کے جو پر آتے ہو کچھ زیادہ میں آ جاتے ہو اللہ تمہیں بھی مٹی مٹی کر دے گا بٹ فرق کیا ہے صدیق اکبر نے فرمایا رضی اللہ عنہ ایک ٹنکے کو اٹھا کر تو کتنا خوش قسمت ہے تو جل کا راک ہو جائے گا مٹی مٹی ہو جائے گا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا لیکن ابو بکر کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی اور ابو بکر کا حساب بھی ہوگا اللہ اکبر جنہیں جنت کی بشارت محمد کریم علی سلاۃ السلام نے آتا کی اور ان پر لازم تھا کہ یقین رکھیں گے وہ جنت میں جائیں گے امام الانبیاء نے مشارت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آخرت کے بارے میں یہ معاملہ ہے ہمارا کیا ہے ہماری فکر کتنی ہے غور کرنا چاہیے فَإنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ بس بے شک اے نبی علیہ السلام اپنا مردوں کو سنا سکتے ہیں ولاسمی اضا وین اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جو وہ پیٹ دے کر پھر جائیں جانتے بوجھتے جو خود جانور کی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہے اب اس کے سامنے کتنی بات کی جائے وہ سننے کو آمادہ ہی نہیں ہوتا وما انت اور آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں آیا مسلمون آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے بس یہی لوگ ہیں جو مسلم یعنی فرما بردار ہیں ایک رکو اور پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد چار اتراوی اللہ, اللہ خلاقن اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا ثم من بعد قوة پھر کمزوری کے بعد قوت دی فم جالم امباد قوتم و شیبا پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا یخل قما وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بح العلیم القدیر اور وہ اللہ خوب ان رکھنے والا خوب قدرت رکھنے والا ہے بچہ پیدا ہوا انتہائی کمزور بکری کا بچہ تو بےچارا پھر بھی چند گھنٹوں کے بعد سیدھا کھڑا ہو جاتا انسان کا بچہ لیٹر ہی رہتا ہے بےچارا کتنا کمزور پھر اللہ نے قوت دی جوانی آ گئی جوش جذبہ حرکت سارے آغاد اپنی جوبن پر ہے محنت ہو رہی ہے خوب اسٹرگل ہو رہی ہے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اس کے بعد پھر پھر بڑھاپ آ گیا کمر جواب دے رہی ہے پیر جواب دے رہے ہیں گھٹنے جواب دے رہے ہیں دو افراد کا سہارا لینا پڑ رہا ہے کیا دکھا رہے اللہ تم اللہ کے ہی اختیار میں ہو تمہارا اپنی اس وجود پر بھی اختیار نہیں ہے یہ ذکر پہلے بھی آتا رہا ایک تعبیر یہ ہے کمزوری سے پیدا کیا پھر قوت دی قوت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا دے دیا اسی میں قوموں کا عروج و زوال بھی ہے اللہ کسی کمزور قوم کو اٹھانا چاہے تو اس کو اٹھا دیتا ہے یہی عرب کے صحرا کے لوگوں کو دیکھو جو دنیا سے بظاہر کٹے ہوئے اور بدو دیہات میں رہنے والے اللہ نے ان کی قسمت کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو بھیجا ایمان کی آبیاری ہوئی محمد مصطفیٰ علیہ السلط السلام کی تعلیمات کے ذریعے ان کے دلوں کو روشنی ملی اللہ نے دنیا کی امامت ان کے قدموں میں ڈال دی ہاں کبھی عروج مل جاتا ہے تو زوال بھی آ جاتا ہے یہ ہے قوموں کے عروج و زوال کے فلسفے کے تعلق سے بھی بڑا قیمتی بیان جو قرآن کریم میں آتا ہے یاخلوق عمایشا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ علیم القدیر اور نہیں رہے جی یہ کل کھڑے ہوں گے تو کیا پدی کیا پدی کا شوربا ساری ساتھ میں آ جائیں گی حقیقت دنیا کے جو بڑے بڑے لمبے چوڑے منصوبے تھے آج کل تو ہوتا ہے نا کہ پچاس سال کا منصوبہ بنائے بندے کی بات ہو رہی بندے کی پچاس سال کا ہاں وہ ٹائم مینجمنٹ وہ بریک ڈاؤن کرواتے ہیں اب بندوں سے کروا رہے ہیں اپنا پچاس سال کا منصوبہ بنائی کوئی سو سال کا سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں جب کل وہاں کھڑے ہوں گے تو دنیا کیا لگے گی ایک گھڑی گزار کر آئے اس سے زیادہ نہیں مجرم قسمیں کھا کر کہہ رہے ہوں گے اللہ اکبر اسی طرح اندھے ہوئے جاتے تھے دنیا میں سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو وقال العلم اور کہیں گے علم اور ایمان عطا کیا گیا لقد لبتتم کتاب اللہ الى يوم تم جانتے نہیں تھے نفا نہیں دے گی ان لوگوں کو ان کی معذرت جنہوں نے ظلم کیا اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ وہ توبہ کر ملے گا نشانی لے بھی آئے تو ضرور کہیں گے تم تو صرف جھوٹ بناتے ہو مہاذ مان کر ہی نہیں دیتے اسی طرح اللہ ان کی دل پر موہر لگا دیتا ہے جو سمجھ نہیں رکھتے فصب علی السلام آپ صبر کیجئے ام نواد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ کسی طور پر بھی آپ کی استقامت میں کمزوری پیدا نہ کریں مراد ان کو سنایا جا رہا ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام استقامت پر ہی قائم رہیں گے اللہ ہمیں بھی دین پر استقامت عطا کرے او من آیاته ان خلقكم من اِنَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَتَشَاكَرُونَ وَمِنْ اَايَاتِهِ اَن خَلَقَ لَكُم مِّنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا للتَسكُنُ إلَ إن جعَلَ بَينَكُمَّ وَدَّتُ وَورَحمَ إِ فِي زَكَ ل آيَاتِ لقومِين آیا چیس میون اردو تل پل سنچ ملوانی انچی لمن آیا جی منا مکم بل لَا يَأْتِي لِقَوْمٍ